باب نمبر پچاس صوفیہ کے دن کے معمولات اور توزیع اوقات صوفی کو اپنی نماز فجر ادا کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ عبادت کے لیے معین کر لینا چاہیے جہاں قبلہ روح ہو کر نماز ادا کرے صلیفی الفجر مستقبل القبلہ اگر کسی جگہ پر لوگوں کی گفتگو یا کسی اور چیز کی طرف ملتفت ہونے سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہو تو کسی ایسے دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے جہاں وہ سلامتی کے ساتھ اپنے معمولات کو پورا کر سکے کیونکہ ان معمولات یعنی اوراد و وظائف کے لیے خاموشی اور ترک کلام ضروری ہے اسے جو کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ارباب حال اور دل والے ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمر کی طرف توجہ دلائی ہے مذکورہ امور سے فراغت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اس کے ساتھ سورت البقرہ کی اولین آیت المفلحون تک اور دو آیتیں اور آیت اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور آمن الرسول رسول اور اس سے پہلے کی ایک آیت یہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اور شہد اللہ جو سورہ آل عمران میں ہے قل قل اللہم مالک ملک عالمران اور ان رب کم اللہ الدی خلقسماوت و الرد کی آیت کو المحسنین تک پڑھے اور لقد جاءکم اکم رسولن کو آخر تک پڑھے جو سورہ توبہ کے آخر میں ہے کلد اللہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے اور سورہ کہف کی آخر کی آیات جو ان لذین سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ انبیاء کی وہ آیات جو اذہب مغادیہ سے شروع ہوتی ہے اور خیر الوارثین پر اس کا اختتام ہوتا ہے پڑھے اس کے ساتھ سبحان اللہ حین تمسون سون تصبحون اور سبحان رب کا رب العزت آخر سورة تک پڑھے اور لقد صدق اللہ تا آخر سورت اور سورت الحدید پارہ نمبر ستائیس تا بزات صدور اور سورت الحشر کی آخری آیات لو انزلنا پارہ اٹھائیس کو پڑھے جب ان تمام آیات کو پڑھ کر فارغ ہو تو تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد اور تینتیس بار اللہ اکبر پڑھے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ل کہہ کر اس ننانوے کی تعداد کو سو کر لے اس سے فراغت کے بعد قرآن کریم کی تلاوت زبانی یا ناظرہ کرے یا دوسرے اوراد و اسکار میں مصروف ہو جائے انعمال میں کسی قسم کی کاہلی سستی یا غنودگی کو دخیل نہیں ہونا چاہیے خصوصاً اس وقت سونا تو مکرو ہے اگر نیند کا غلبہ ہو تو جانماز پر قبلارو کھڑا ہو جائے اگر اس طرح بھی غنودگی کا اثر زائل نہ ہو تو قبلے کی سمت چند قدم چلے اور اس طرح الٹے قدم واپس آ جائے قبلے کی طرف پیٹ نہ کرے اس لیے کہ ہمیشہ قبلہ رو ہی ہو کر ذکر خدا میں مشغول ہونا چاہیے نیند کو ترک کرنے اور لوگوں سے قطع کلامی میں بہت خیر و برکت ہے خاص طور پر اس وقت الحمد کا ورد بہت ہی اثر آفری ہے ہم طالبان حق سے اس ورد کی تاکید کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوراد و اسکار میں دل و زبان دونوں کو شامل کریں یہ معمولات جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ طلوع آفتاب سے پہلے کے ہیں یعنی دن کے ابتدائی حصے کے چونکہ دن آفات کا مرکز ہوتا ہے اس لیے اگر وہ ان معمولات سے اپنے دن کا آغاز کرے اور اس کو مضبوط بنائے تو اس کی بنیاد یعنی باقی اوقات بھی مضبوط و مستحکم ہو جائے فیض حکمہ اول بے حد ہر فقد احکم بنیا اور اسی بنیاد پر ان کے تمام اوقات کی بنا پر جائے گی طلو آفتاب سے پہلے کے اوراد جب آفتاب طلوع کے قریب ہو تو چاہیے کہ مسبعات اشرا پڑھنا شروع کرے اس کی تعلیم حضرت خزر علیہ السلام نے شیخ ابراہیم الطیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی اور انہوں نے یہ مصبعات اشرا حضرت سرکار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے بس جب کوئی ان کا ورد کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام اسکار اور عدیہ متفرقہ کو جمع کر لیا کرے مصباعات یہ دس چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک سات بار پڑھی جاتی ہیں اس اعتبار سے اس کو مثب کہا جاتا ہے وہ دس چیزیں صورتیں یا آیتیں یہ ہیں پہلا سورہ فاتحہ دوسرا قل آؤد برب الناس تیسرا قل آؤود برب الفلق چوتھا کل احد پانچواں سورا القا یا ائیلقہ کل یا ائی حلقہ فرون چھٹا آیت الکرسی ساتواں سبحان اللہ آٹھواں الحمدللہ للہ نواں لا الہ الا اللہ اور دسواں اللہ اکبر اس کو پڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجے اور اپنے والدین تمام مومن مرد اور عورتوں اور اپنے لیے مفرت طلب کرے پھر سات دفعہ یہ دعا پڑھے اللهم أفعل لي وبهم عاجلا وواجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهلي إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف الرحيم روایت ہے کہ جب شیخ ابراہیم اطیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی تھی پڑھا تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو بہشت میں دیکھا وہاں فرشتے اور انبیاء علیہم السلام موجود تھے انہوں نے جنت کا کھانا بھی کھایا کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد انہوں نے چار ماہ تک کچھ نہیں کھایا جس کی توجہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ بہشت کے کھانے کا اثر تھا کہ ان کو بھوک نہیں لگی اور ان کی طاقت زائل نہیں ہوئی مصبعات سے فراغت کے بعد تسبیح و استغفار میں مشغول رہے اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھے جب تک خورشید ایک نیزا بلند نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے ایک ہی نشست میں نماز فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الٰہی میں مشغول رہنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے نماز اشراق آفتاب جب اچھی طرح بلند ہو جائے تو مسلح سے اٹھنے سے پہلے دو رکاط نماز نفل ادا کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس وقت دو رکاط نماز ادا فرمایا کرتے تھے اگر عابد اس دو کو حضور قلب اور خوب سمجھ کر پڑھے تو اس کے اثر سے باطن پر سکون اور نورانی ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص اور صدق ہو. اگر عابد دعا کے فوری اثر اور برکت کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ پہلی رکات میں آیت الکرسی اور دوسری رکات میں امن الرسول اور اللہ نور السماوات ولد پارا ٹھارا سر نور آخر آیت تک تلاوت کرے یہ دو دوگانہ پڑھتا ہے ہو تو اس کی نیت یہ ہو کہ اس دن اور رات میں جو نعمت خداوند بند تعالی نے اس کو عطا کی ہیں اس کو وہ شکر ادا کر رہا ہے اس کے بعد مزید دو رکتیں ادا کرے پہلی رکعت میں کل آؤز برب الفلق اور دوسری رکعت میں کل آؤز برب الناس پڑھے یہ دو گانا نماز اس شکرانے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شب و روز کے شر سے محفوظ رکھا یا دو گانا کے بعد پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھے اعدم کا و کلکر ومتی اعد بےکا و کل متمتی منشر ادب کا و شر ابید و اعد بے عثم کا من کل متمتی منشرما تجربه الليلي من ناري ان ربي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بعدي دوركاتون کے بعد یہ دعا پڑھیں اللهم اني لا استطيئ دفع ما اكره ولا املك نفع ما ارجو واصبحنا يامل ويصبح امري بيدي غيري فلا فقير فقر مني اللهم لا تشمت بعدوي ولا تسمي بصديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل دنیا اکرہمی ولا مبلغ علمی ولا تسلط علی من لا یرحمنی اللہم انی ععوذ بکا من الذنوب اللتی تنزیلا نعم ععوذ بکا من الذنوب اللتی توجبا نقم یہ دعا پڑھ کر دو آخری رکتیں اس نیت سے پڑھے کہ اس کے دن اور رات کے کی اعمال کے لیے استخارہ ہو اس استخارہ صرف اس دعا کے مفہوم کے مطابق ہے ورنہ وہ استخارہ جس کا حدیث شریفہ میں ذکر ہے وہ کسی کام کے کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے ان دو آخری رکتوں میں کلیہ کا کافرون اور قل کلد اور وہ دعا پڑھنا چاہیے جو مذکور ہو چکی ہے آخر میں یہ الفاظ کہے الہی میرے آج کے ہر فعل و قول میں مجھے صبر عطا فرما اس دعا کے بعد دو رکتیں اور پڑھے پہلی رکعت میں سورت الواقع اور آخری رکعت میں سورت الاعلا پڑھے ان رکتوں سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے الم صلی علی محمد, وعلی آل محمد واجعل حبك أحب الأشياء إلى وخشيك أخوف الأشياء عندي وإقتع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت عين أهل الدنيا بديننا هم فقرر عيني بعبادتك وجل طاعتك في كل شيء يا أرحم الراحمين اس دعا کے بعد دو رکتیں اور پڑھے اور ان رکتوں میں قرآن پاک کا مقرر کردہ ورد پڑھا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص امور دنیاوی سے آزاد ہے تو دوپہر تک نماز تلاوت اور اوراد وصائف میں مصروف رہے اور اگر اہل ویال کے لیے روزی کماتا ہے تو اپنے کام میں مصروف ہونے کے لیے گھر سے نکلے مگر اس سے قبل کہ گھر سے باہر جائے دو رکاط نماز گھر سے باہر نکلنے کی باہر نکلنے کی پڑھے بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا ورد بنا لے کہ وہ دو رکاط نماز پڑھ کر گھر سے نکلا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکلنے کی تمام برائیوں سے موسوم و معمون رکھے اس طرح جب گھر میں واپس آئے تو داخل ہونے سے پہلے دو نفل ادا کرے تاکہ اللہ تعالی اس کو گھر میں داخل ہونے کی برائیوں سے محفوظ رکھے ان دو رکتوں سے فراغت کے بعد گھر میں داخل ہو کر اپنے اہل و ایال اور بیوی کو سلام کرے اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی سلام کرے اور کہے السلام علی عباد اللہ صالحین المؤمنین نماز چاشت اگر کوئی شخص روزی کے جھمیلوں سے آزاد ہے تو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس وقت شاشت کی نماز پڑھے اگر کوئی نماز قضا ہو تو ایک دو دن یا سے زیادہ دنوں کی قضا اس وقت ادا کرے اگر ایسا نہیں ہے تو طویل رکتوں میں قرآن کریم پڑھے ہمارے اکثر بزرگ ایک شب و روز میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو چند ہلکی اور خفیف رکعتیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور دوسری آیات قرانی کے ساتھ پڑھے ان میں سے اس قبیل کی دعائیہ آیات بھی ہوں جیسے ربنا علئی کا توکل و علیہ کا انبنا ویسی دعائیہ آیات ہر ایک رکعت میں پڑھے خواہ دو ایک مرتبہ پڑھی جائیں یا بار بار اعادہ کیا جائے طالبان حق کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد اشراق اور چاشت کی نمازوں کے درمیانی وقفے میں خفیف سو رکتیں ادا کر لیتے ہیں اس طرح بعض بزرگان دین دن رات میں سو دو سو پانچ سو بلکہ ایک ہزار رکتیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیتے تھے کیونکہ وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی مشغلہ نہیں اور انہوں نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے وہ اپنا وقت بیکار صرف نہیں کرتے۔ تھے بلکہ اللہ تعالی کے ذکر اس کی عبادت میں بسر کرتے اور اپنا ایش و آرام ترک کر دیتے تھے اسی باعث حضرت شیخ صحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کو دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دل اللہ کے ذکر میں پوری طرح مشغول نہیں رہتا نماز چاشت کا وقت, نماز چاشت کا وقت آفتاب کے کافی بلند ہو جانے یعنی فجر اور ظہر کے درمیانی وقت نصف کے قریب گزر جائے جس طرح اثر کا وقت ظہر اور مغرب کے درمیانی وقت کا نصف ہوتا ہے پس اس وقت نماز چاشت پڑھنا چاہیے یہی وقت اس نماز کے لیے افضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے چاشت کی نماز کا وہ وقت ہے جب شرپچا تماز، تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے اپنی ماں کے سائے میں سوئے بعض حضرات نے اس وقت کی علامت یہ قرار دی ہے کہ یہ وقت وہ ہے جب آفتاب کی گرمی سے پاؤں پر پسینہ آ جائے نماز چاشت کی رکتیں نماز چاشت کی کم از کم دو رکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہر دو رکعت ادا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور تسبیح و استغفار میں مصروف رہا جائے تسبیح و استغفار کے بعد اگر بندوں کے کچھ حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں تو وہ پہلے ادا کیے جائیں جیسے کسی سے ملنا ضروری ہے یا کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے تو پہلے اسے فراغت حاصل کرے اور پھر تصبیح و میں مصروف ہو جائے جب تک اس کا جسم اور قلب تکان محسوس نہ کرے اگر جسم تھک جائے تو باطنی توجہ سے کام لے اور اس وقت تک نماز پڑھتا رہے جب تک سکون قلب برقرار ہے اور نفس بخوشی اس میں مصروف ہے جب نماز سے تھک جائے تو تلاوت میں مشغول ہو جائے کیونکہ تلاوت نفس کے لیے نماز کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جب تلاوت سے بھی تھک جائے تو زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ یہ تلاوت سے بھی زیادہ آسان ہے جب ذکر سے تھک جائے زبانی ذکر چھوڑ کر قلب سے مراقبہ کرے مراقبہ کا یہ قلب کا یہ مراقبہ رجوع اللہ سے ہوتا ہے جب تک اللہ تعالی کی طرف دھیان رہے گا وہ مراقبہ ہے مراقبہ بھی ذکر کے برابر بلکہ بعض اعتبار سے اس سے افضل ہے جب مراقبے سے بھی اکتااہٹ پیدا ہو جائے اور نفسانی وسوسے سے اس پر غالب آ جائیں تو پھر مناسب یہی ہے کہ سو جائے کہ ایسی سو جانے میں آفیت اور سلامتی ہے ورنہ نفسانی وسوسے اور تصورات فی قلب۔ بنا دیتے ہیں جس طرح زیادہ گفتگو دل کو سخت بنا دیتی ہے یہ نفسانی وسوسے بھی زبان سے گفتگو کے بغیر ہی ایک قسم ہے لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدترین گناہ نفسانی تصورات ہیں یعنی روحانیت کے لیے نفسانی وسوسہ بدترین گناہ ہے سالک کو باطن پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے طالب حقیقت کو اپنے باطن پر بھی ایسی ہی توجہ رکھنا چاہیے جس طرح وہ اپنے ظاہر کا خیال رکھتا ہے اس لیے کہ گزری ہوئی باتیں مکالمات اور دید و شنید کے معاملات جب تصور میں آتے ہیں تو اس وقت طالب حقیقت باطن ایک دوسرا شخص بن جاتا ہے اس لیے مراقبہ اور دلی توجہ سے باطن کو اسی طرح پابند بنانا چاہیے جس طرح ظاہر کو عمل اور نو بنو ذکر سے پابند بنایا ہے ایک طالب حقیقت کو چاشت کی نماز سے زوال تک سو رکتیں پڑھ لینا چاہیے اور کم از کم ان کی تعداد بیس رکتیں ہونا ضروری ہے خواہ رکتیں خفیفی کیوں نہ ہوں اور یا ہر دو رکتوں میں اس کو قرآن کریم کا ایک پارا کم و پیش پڑھنا چاہیے بہرحال چاشت کی نماز اور اس کے بعد کی مقررہ تعداد کی رکتیں ادا کر کے اس کو سونا چاہیے خواب استراحت حضرت صفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام جب نماز اور اورات سے فراغت حاصل کر لیتے تھے تو وہ سلامتی اور عافیت کے لیے سو جاتے تھے اور یہ سونا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اول یہ کہ دن میں سو جانے سے شب بیداری میں مدد ملتی ہے دوم یہ کہ اس سے نہ صرف نفس کو آرام ملتا ہے بلکہ دن کے باقی حصے میں مصروف عبادت رہنے کے لیے صفائے قلب میسر آتی ہے اور اس طرح نفس آرام پانے کے بعد تر تازہ ہو جاتا ہے بس جب وہ دن کے وقت سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو باطن کو انشراح اور ایک گنا سرور حاصل ہوتا ہے اور پھر اسی اس کام میں مصروف رہنے کا شوق اسی طرح پیدا ہو جاتا ہے جس طرح صبح کی ابتدا میں تھا اس طرح طالب حقیقت کو ایک دن میں دو دن میسر آ جاتے ہیں اور وہ عبادت الہی کے لیے ان کو غنیمت سمجھتا ہے اور پھر مسلسل کام یعنی ذکر اور اوراد میں مصروف ہو جاتا ہے. طالب حقیقت کو چاہیے کہ زوال سے پہلے نیند سے بیدار ہو جائے تاکہ پہلے سے طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال کے بعد ذکر و تصبیح و تلاوت میں مصروف ہو جائے اللہ تعالی کا ارشاد ہے دن کے دونوں طرف یعنی کناروں میں نماز قائم کرو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاؤ فصب بحمد رب کا قبل طلوع شمس و قبل غروب باری تعلی کے سرشاد کی تفصیر میں کہا گیا ہے کہ قبل طلوع شمس نماز فجر اور قبل غروب سے نماز اثر اور منلی فصب سے نماز اشا مراد ہے وطرافن نہار سے ظہر و مغرب کی نمازیں مراد ہیں کیونکہ ظہر دن کے ایک حصے کا آخری کنارہ ہے اور اس طرح مغرب دوسرے حصے کا آخری کنارہ ہے پس اس کو دن کے دوسرے حصے کا بھی بیداری اور ذکر الہی کے ذریعے اسی طرح استقبال کرنا چاہیے جس طرح اس نے پہلے حصے کا کیا تھا اور جس طرح وہ رات کے سونے سے صبح کے وقت تر تازہ اٹھتا ہے اسی طرح وہ دن کے وقت دن کے وقت بھی سو کر دوسرے حصے کے لیے تر تازہ ہو جاتا ہے اول زوال کی نماز طالب حقیقت کو چاہیے کہ زوال کے بعد اول وقت میں ظہر کی سنتوں اور فرض سے پہلے چار رکتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا یہ نماز زوال قبل اثر یعنی اس کے اول وقت میں کہلاتی ہے اس نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ مؤزنوں کی آزانوں سے پہلے اس کے وقت اول کو اچھی طرح معلوم کر لیا جائے تاکہ زوال کا مقروح وقت نکل جائے یہ نماز مکرو وقت میں نہ پڑھی جائے جب مکرو وقت نکل جائے تب اس نماز کو شروع کیا جائے تاکہ جب یہ نماز پڑھتا ہو اس وقت ظہر کی اذان سنے اس کے بعد وہ نماز زہر کی تیاری شروع کرے اگر مجالسہ تو ہم نشینی سے اس کے دل میں کچھ قدورت آ گئی ہو تو اللہ تعالی سے استغفار کرے اور و زاری کے ساتھ صفائے قلب کی دعا مانگے اور زہر کی نماز اس وقت شروع نہ کرے جب تک اس کا بات صاف ہو کر اصل حالت میں نہ آ جائے کیونکہ مناجات کی حلاوت سے ذائقہ اندوز ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پورا پورا کیف اور سرور حاصل کریں۔ کدورت جس کا ہم نے ذکر کیا کبھی کبھی مبہ امور سے بھی پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ یہ چیز عبادت میں داخل ہے لیکن یہ جو کہا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین کہ نیک بندوں کی بعض نیکیاں بھی مقربین کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں اس کی یہی صورت ہے بس اس گرہ کو اور کدورت کو توبہ و استغفار سے جب وہ نکال دیتے ہیں تو ان کے دل کی گرہ نکل جاتی ہے تب وہ نماز ادا کرتے ہیں اہل ویال کی ہم نشینی سے جو قدورت پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ عابد اور طالب حق جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی طرف دل سے بالکل مائل نہ ہو بلکہ اس وقت بھی اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو یہ توجہ اللہ اس مجالسط اہم نشینی کا کفارہ بن جاتی ہے البتہ اگر کسی طالب کا روحانی حال قوی ہو اور مخلوق اس کو حق سے نہ ہٹا سکے یعنی حق کی راہ میں حائل نہ ہو سکے جو دل پر گرہ لگانے والی تو اس کی صورت دوسری ہوتی ہے ایسا صاحب حال جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا قلب اور باطن بالکل صاف اور روشن ہوتا ہے اور اس کے نفس کو مخلوق کی مجالست اور ہم نشینی کے باوصف روحانی کشش حاصل ہوتی ہے اس کی باطنی نگاہ بارگاہ الہی کے مشاہدات میں مصروف رہتی ہے اور اسی باعث اس کا باطن گراہ پڑنے سے محفوظ رہتا ہے عام طور پر زوال کی نماز جس کا ذکر کیا جا چکا ہے غیر قوی الحال افراد کی گراہ کو کھول دیتی ہے اور ظہر کی نماز کے لیے باطن کو آمادہ تیار کر دیتی ہے پس طویل دنوں میں زوال کی نماز میں سورہ بقرہ جیسی طویل صورتیں پڑھی جائیں اور جب دن مختصر ہو تو بقدر سہولت جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف پڑھے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ اشی یوں وین رات کے وقت بھی خدا کی حمد کرو اور اس وقت بھی جب تم ظہر کرتے ہو اس ارشاد ربانی سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی سنتوں کے ادا کرنے کے بعد فرض نماز کی جماعت کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ان دعاؤں کو پڑھے جو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھی جاتی ہیں تو یہ اور بھی اچھا ہے اسی طرح وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت پڑھا کرتے تھے نماز ظہر کے بعد کے اولاد ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت السی پڑھے اور بعد تیس تیس بار الحمدللہ اور اللہ اکبر کہے اور اگر وہ تمام دعائیں اور آیتیں پڑھ سکے جن, جن کا صبح کی نماز کے سلسلے میں ہم ذکر کر چکے ہیں تو مزید خیر و برکت کا باعث ہوگا جس کی ہمت بلند اور عزم صادق ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے ذکر کی کسی چیز کو گرا نہیں سمجھتا بس وہ ظہر اور اثر کے درمیان عبادت میں اسی طرح مشغول رہے جس طرح مغرب اور عشاء کے درمیان رہا جاتا ہے اسی ترتیب سے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں یعنی ترتیب یہ ہونا چاہیے کہ پہلے نماز پھر تلاوت اس کے بعد ذکر اور پھر مراقبہ اور جو طالب حق ہمیشہ بیدار رہتا ہو وہ طویل دنوں میں ظہر اور اثر کے درمیان کچھ دیر کے لیے سو جائے جو طالب حقیقت ظہر اور اثر کے درمیان دو رکتوں میں اگر قرآن پاک کا چوتھائی حصہ ختم کرے جب چار رکتوں میں اتنا قرآن پڑھ لے تو یہ بہت سمر خیر تو یہ بہت سمر آور اور خیر و برکت ہے طویل دنوں میں ان اوقات کو اگر زندہ رکھنا چاہیے یعنی ان اوقات میں تلاوت کرنا چاہے تو سو رکتیں یا کم از کم بیس رکتیں پڑھ سکتا ہے اور ان بیس رکتوں میں ایک ہزار مرتبہ کل عہد پڑھے مسواک کے شرائط اور فضیلت اگر طالب حق روزے دار ہے تو زوال سے پہلے مسواک کرے اور اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر اس وقت مسواک کرے جب منہ سے بو آنے لگے حدیث شریف میں آیا ہے المسواک کا لهم مرد لرب مسواک منہ کو صاف اور رب تعالی کو خوش کرتی ہے فرائض کی بجا آوری کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے کہا جاتا ہے کہ مسواک کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت بغیر مسواک کیے نماز پڑھنے پر ستر گنا زیادہ ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قول خبر ہے دعیا آیات جب کوئی طالب حق زہر اور اثر کے درمیان بیس رکعتیں پڑھنا چاہے تو ہر, ہر ایک رکعت میں ایک یا ایک سے زائد دعائیا آیت پڑھے مثلا پہلی رکعت میں رب آتنا فی دنیا حسنا و فل آخرت حسنت و النار تو دوسری رکعت میں یہ دوسرے پارے کی آیت پڑھے ربنا افر غالین صبر و سبت اقدام القوم اسی طرح ہر رکات میں مندرجزیل ترتیب کے ساتھ دیوی آیات پڑھتا جائے اس طرح بیسویں رکات میں وہ آخری دعائیہ آیت پر لے گا نمبر تین ربنا لا تواخدنا نمبر چار ربنا لا تزخ قلوبنا نمبر پانچ ربنا اننا سمعنا منادین ینادی للایمان اس میں جو نمبر تین ہے وہ اختتام تا پارا سورہ پارا سورا ہے اور نمبر 4 جو ہے وہ آخری سورہ سورۂ بکرا ہے اور ربنا اننا سمنا منید لمان یہ آخری آیت سورۂ عال عمران کا آخری رقو ہے ربنا آمنا بما أنزلت آخر آيات سورة علي إمران نمبر سات أنت ولينا فغفر لين ورحمنا وأنت خير الغافرين سورة عراف نمبر آت فاطر السماوات والأرض طاء بالصالحين سورة يوسف نمبر نو ربنا إنك تعلم ما أخفيته وَلَا فِى السَّمَاءِ سُرَى إِبْرَاهِيمَ نمبر 10 وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُورَة الطَّه نمبر 11 لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُورَة الأنبياء 17 12 رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سورة تیرواں بکربر ورحم ون تخر الرحمین سورہ نمبر اٹھارہ المومنون نمبر چودہ ربنا حبلہ من ازواجنا تاآخرایت سورہ نمبر انیس فرقان پندرہواں ربی اوزعني ان اشکرنت عبادك صالحین نمبر سولہ یا المو خان وما تخفی صدور پارا نمبر چوبیس المومن نمبر سترہ وہ آیت جو شمارہ نمبر پندرہ پر مکتوب ہے اٹھارواں ربنا اخراخوان رعف سورہ حشر، سورہ نمبر اٹھائیس نمبر انیس ربنا علی توکلنا و ولیکل مسیر سورہ نمبر اٹھائیس رب اغفر لی و لی تا تبارا سورہ نمبر انتیس سورہ نو سالک طریقت خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے اگر دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھے گا اور ان آیات عدئ کا ورد کرتا رہے گا تب یہ ممکن ہے کہ وہ مقام احسان تک پہنچ جائے اس لیے کہ ظہر اور اثر کی دو رکتوں یعنی نفلی میں ان آیات کی تلاوت کرے جہ اوقات اپنے آقا و مولا کی مناجات و دعا میں تلاوت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے مصروف رہتا ہے تو ممکن ہے کہ مقام احسان تک اس کی ترقی ہو جائے بہر نو عبادت کے پاکیزہ عمل میں مسلسل مصروف رہنا اور دن بھر بغیر راحت و آرام عبادت کی لذت اور اس کی حلاوت کا حصول صرف اسی بندے حق کا حصہ ہے جس نے انتہائی تقوی زہد اور پرہیزگاری اور ترک خواہشات سے اپنے نفس کا تذکیہ نفس کر لیا ہے اور نفس جذبات کی پیروی سے آزاد ہو چکا ہے اگر کسی شخص میں تقوا و ظہت کے باوجود تھوڑا سا بھی خواہش نفس کا وجود باقی ہے تو اس کی روح اس عمل پہ میں مصروف نہیں رہ سکتی بلکہ صورت میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مستعد اور نشاط آموز ہوتی ہے اور کبھی افسردہ اور تھکی تھکائی ہوتی ہے اور یہ جذبات متضاد اس میں یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ ایک نہج اور وطیرے پر قائم نہیں رہتی اس لیے کہ تقوی کی کمی یا دنیا کی محبت کے باعث اس میں خواہشات کی پیروی کا شائبہ باقی رہ گیا تھا اور جو شخص زہد و تقوی میں کامل ہے اس سے پورا پورا بہراور ہے تو اگر کسی وقت اس کے اعضا عمل عبادت کو ترک بھی کر دیتے تھے تو یہ عمل اس کے قلب سے جاری ہو جاتا ہے اور خلا اور وقفہ پیدا نہیں ہوتا بس جو کوئی اس روح ہے عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہے اور عمل بندگی اور طاعت میں مداومت کا خواہاں ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفس کا بالکل قلا کما کر دے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہشات کے وجود سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب نہیں کی تھی بلکہ خواہشات کی پیروی اور اتباع سے پناہ مانگی تھی چنانچہ حضور رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوزبہ منہوا متب و شوہ متع میں نفس کی خواہش کی پیروی سے الٰی تیری پناہ میں آتا ہوں نیز طبی بخل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے وجود سے پناہ طلب نہیں فرمائی اسی طرح بخل طبی کے وجود سے بھی پناہ طلب نہیں کی بلکہ اس کی طاعت و پیروی سے پناہ طلب فرمائی ولم یست من وجود شہ فن طبیتا نفسی ولاکن من منتع ہوا و حوس کی مطابعت کے دقائق طالب حق پر اس کے علوع حال اور صفائے قلب کے بقدر ہی واضح ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ صورت بھی پیش آتی ہے کہ مخلوق کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے ان سے ہم کلامی اور دیکھنے کی خواہش کو بھی نفسانی خواہشات کی پیروی قرار دیا جاتا ہے کبھی کھانے پینے سونے اور دوسری خواہشات جو کہ جائز ہیں میں افراد کو بھی خواہش کی پیروی میں محسوب کیا جاتا ہے کبھی کھانے پینے سونے اور دوسری خواہشات جائز میں افراد کو بھی خواہش کی پیروی میں محسوب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام تر دنیا داری کے مشغلیں ہیں نماز اثر نوافل اور اوراد اثر طالب حق کو نماز اثر سے قبل چار رکتیں پڑھنا چاہئیں اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے فین امکن ہو تجدید الودو اکل فریدہ یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے اگر غسل کرے تو اور بھی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جلائے جلائے باطن اور تکمیل نماز میں ان چیزوں کے اثرات بہت واضح اور نمایاں ہیں اثر سے پہلے جو چارخطے پڑھے ان میں ازا زلزلت ولادیات و اور اللہ کمت کی صورتیں پڑھے اس کے بعد اثر کی فرض ادا کرے کسی کسی دن عصر کے فرضوں میں وہ ذات البروج کی صورا پڑھے اور اس عمل سے دملوں یعنی پھوڑوں سے نجات مل جاتی ہے عصر کی فرض پڑھ کر ان اواد اور دعاؤں میں سے جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جو کچھ ممکن ہو سکے پڑھے کیونکہ اثر کے بعد نفلی نمازوں کا وقت باقی نہیں رہتا صرف اسکار و اواد اور قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ اس وقت کو ان علماء زاہدین کی محبت میں بسر کرے جن سے مریدوں کے عظائم میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے رغبت میں کمی آتی ہے یعنی جن بزرگوں کی صحبت ارادوں میں قوت اور دنیا سے بے تعلقی پیدا کرنے والی ہے ان کی صحبت میں بیٹھے ایسی مجلس میں اگر متکلم اور سننے والے کی نیتیں درست ہیں تو یہ ہم نشینی اور مکالمات خلوت اور ذکر و اسکار کی مداومت سے بہتر ہے اگر ایسی صحبتیں اور مجلسیں میسر نہ آ سکیں یا ان تک رسائی دشوار ہو تو پھر وہ مختلف و اور میں مصروف رہے یا اگر اس کو اپنے حوائج اور معاشی امور کے لیے کہیں آنا جانا ہے تو افضل اولا یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو دن کے ابتدائی حصے میں ان امور سے فراغت حاصل کرے امور معاش کی انجام دہی کے لیے جب گھر سے نکلے تو اسے باوضو ہونا چاہیے بعض علماء کرام نے نماز اثر کے بعد نماز طہارت کو مقروح بتایا ہے لیکن مشائق اور صلیح نے اس کی اجازت دی ہے جب طالب حقیقت گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ حسب اللہ قوت اللہ باللہ الحما اللہ کا خرج تو خرج تنی پہ سور فاتحہ اور میوزتین پڑھے اسے چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیتا رہے جس قدر بھی میسر ہو خواہ وہ ایک کھجور ہو یا ایک لکمہ اس لیے کہ حسن نیت کے ساتھ قلیل بھی کثیر ہوتا ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سائل کو ایک بار انگور کا صرف ایک دانہ عطا فرمایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ اس ایک دانے میں بہت سے ذروں کا وزن ہے حدیث شریف میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا اثر سے مغرب کی نماز تک ورد عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک مندر جزیل ورد سومر مرتبہ کرے لا الہ الا اللہ و لا الشریک اللہ لہ الملکو لہ الحمد و حُ اللہ کلی شعی قدیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اس ورد کو سو مرتبہ پڑھے اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے نام پر سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں سو برائیاں محف کر دی جاتی ہیں اور وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اس ورد کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین حدیث شریف میں اس ورد کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جو اس کو سو مرتبہ پڑھ لے تو دن میں اس سے افضل اس نے کوئی کام نہیں کیا اسی طرح مندرجزیل اسکار بھی 100 سو, سو مرتبہ ورد کیا جائے پہلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دوسرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمد واستغفر الله تیسرا لا اله الا الله الملك الحق المبين چوتھا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد پانچواں استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وس... واساله التوبه اٹھواں ما شاء الله لا حول ولا لا حول ما شاء الله لا قوه الا بالله میں نے ایک مغربی درویش کو مکہ معظمہ میں دیکھا ان کے پاس ہزار دانے کی ایک تسبیح تھیلی میں موجود تھی انہوں نے بتایا کہ میں پورے دن میں مختلف اولاد اور اسکار کی یہ بارہ تسبیحیں پڑھ لیتا ہوں یعنی بارہ ہزار مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی مذکور ہے کہ وہ ایک شبانہ روز میں اتنی ہی تعداد میں ورد کیا کرتے تھے ایک تابعی بزرگ بھی دن رات میں بیس ہزار تصبیح کا ورد کر لیا کرتے تھے یعنی تین ہزار بار مختلف اورات پڑھا کرتے تھے طالب حق کو چاہیے کہ مذکورہ بالا اورات کے علاوہ یہ تسبیح بھی سو مرتبہ پڑھے سبحان الله العلي الديني سبحان الله تشديد الأركان سبحان, سبحان من يذهب بالليل ويات النهار سبحان من لا لشغله شان أنشان سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح في كل مكان روایت ہے کہ ایک ابدال نے ایک رات سمندر کے کنارے گزاری انہوں نے آدھی رات گزرنے پر اس تسبیح کی آواز سنی جو اوپر ذکر کی گئی ہے تسبیح سن کر انہوں نے کہا کون ہے جو یہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور اس کی شخصیت مجھ سے پوشیدہ ہے غیب سے آواز آئی کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو اس سمندر پر موکّل یعنی نگہ ہوں جب سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے میں اس تصویر سے اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہا ہوں عبدال نے کہا تمہارا کیا نام ہے آواز آئی ملی حلیال عبدال نے کہا اس تسبیح کا ثواب کیا ہے فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اس تسبیح کو سو بار پڑھ لے گا وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک جنت میں اس کو اس کا مقام نہیں دکھا دیا جائے گا روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد لہو مقلید السماوت ورد یعنی اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں کی تفسیر دریافت کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایک ایسی عظیم بات دریافت کی ہے جو تمہارے سوا اور کسی نے دریافت نہیں کی اور وہ یہ ہے لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل واستغفر الله الأول الآخر الظاهر الباتن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير جو ان کلمات کو دس مرتبہ صبح و شام کہے اسے چھے فضیلتیں عطا ہوتی ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ اور مصنون رکھا جاتا ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو ثواب کا ایک عظیم خزانہ ملتا ہے تیسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی حور این کو اس کی زوجیت میں دے گا پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے بارہ بارہ فرشتے استغفار کرتے ہیں چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب دیا جائے گا اس وقت اور دن کے ابتدائی حصے میں طالب حقیقت یہ دعا بھی پڑھے الم انتخل و انتمنی انت ونت تقینی و انت تہینی انت ربی لا ربی کا ولا اللہ وحد لا ل شریکلک اس دعا کے بعد یہ بھی پڑھا جائے ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كل نعمت من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله اس کے بعد حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم بھی پڑھے ان سے فراغت کے بعد رات کے استقبال کی تیاری کے لیے وضو کرے اور غروب آفتاب سے قبل مصبحات پڑھے اور تسبیح و استغفار میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ جس وقت آفتاب غروب ہو جائے کہ جس وقت آفتاب غروب ہو تو تسبیح و استغفار میں مصروف ہو غروبِ آفتاب کے وقت صورت الشمس صورت الفلق اور سورت الناس پڑھے اس کے بعد رات کا استقبال دن کے استقبال کی طرح کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بہول لذی جا اللّہ رلفت المن اراد عک کر اراد شکور شکورہ پارہ نمبر انیس وہی اللہ ہے جس نے رات کو ایک دوسرے کا جانشین اس شخص کے لیے بنایا جو ذکر الہی کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن اسی طرح بندۂ حق کو بھی چاہیے کہ وہ ذکر و شکر کے سلسلے میں وابستہ رہے یعنی ذکر کے بعد شکر اور شکر کے بعد ذکر میں مصروف رہے اور ان دونوں کے درمیان اور کوئی چیز نہ آنے پائے جس طرح رات اور دن کے مابین کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی یاد رہے کہ ذکر تمام اعمال قلب کا مجموعہ ہے اور شکر اسی طرح اعضا و جوارح کے اعمال کا نام ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اعملو آل داود شکر اے دود داود شکر ادا کرو والله الموفق المعین